میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا دس محرم الحرام ہے کربلا کا مارکا سچ چکا ہے اور ہر اب حضرت ہر بن چکے ہیں اپنی جان نواز رسول کے قدموں پر قربان کر چکے ہیں یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو کر جدت کی طرف سفر اختیار کر چکے ہیں اور ہر کے ساتھ ان کے بھائی اور غلام نے بھی دادے شہادت دیتے ہوئے اپنی جانیں اہل بیتے اٹھار پر قربان کی پچاس سے زیادہ آدمی پچاس سے زیادہ لوگ امام حسین کے قدموں میں آ کر شہید ہوئے یعنی دور دراز سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ آگے کہ پہلے ہماری جانے جائیں گی اس کے بعد امام علی مقام کے قافلے کی باری آئے گی اب وقت آ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کے جو رفقا ہیں وہ میدان میں آئیں مگر خور کی قسمت پر رشک آتا ہے کس طرح اپنے آپ کو ہمت کر کے جہنم کی آگ سے بچایا اور ظالموں کے گرو سے اپنے آپ کو نکالا کیا خوبصورت شیر شاعر لکھتے ہیں ہمارا آج شبیر یہاں موجود ہیں ذرا ہمیں وہ شعر سنائیں گے جی نعرا حلتا تھا جس وقت مجھے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تسلیم رضا والے سہار اللہ میرے بچے سلائی بھائیوں کے دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے یہ بڑا شاندار میسج ہے ہمارے لیے بہت, بہت سارے اسلامی بھائی بہت سارے ہو سکتا ہے اس وقت بھی ناظرین ایسے ہوں گے جو کنفیوز ہوں گے مجھے پتا ہے غلط کام کر رہا ہوں بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں خود بھی کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا کوئی کہتا ہے میں شراب پی رہا ہوں کوئی کہتا ہے میری یہ بری عادت ہے پھنس گیا ہوں بری عادتوں میں کوئی کہتا ہے میں حرام کمائی میں پھنس گیا ہوں بس نہیں نکل پا رہا حضرت ہر کی سیرت پر اول کیجیے ہمت کرنی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو یہی برائی میں دنیا سے چلے جائیں بے حیائی بدکاری شراب اور برے کام اور حرام روزی یہی زندگی پڑی رہے اور اسی میں برباد ہو جائیں لیٹ کر رہے ہیں آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں حضرت ہر کی ایک طرف تو پیسہ تھا مال تھا یہ سمجھیے کہ کرو فر تھا بائیس ہزار کا لشکر تھا صرف سالار ایک مقبول بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف معلوم تھا کہ ادھر جا کر جان ہی دینی ہے مگر یہ جانتے تھے کہ وہ تکلیف کے بعد راحت جنت کی ہے ابھی راحتیں میری منتظر ہیں اور غلامان محمد نے میرا نام لکھ لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو کب نکالیں گے آئیے کربلا کی فضاؤں سے آپ کو پیغام دیتا ہوں اگر کسی ایسی بری عادت میں ہیں اگر کسی ایسے برے کام میں ہیں آج ہمت کیجیے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب امام علی مقام کہ نوجوانوں نے خاکے کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے ایک داستان رقم کرنا شروع کی کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا ریت پر کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ریت پر ایسا حسن و شباب آیا ہو اور گلشد فاطمہ کے پھولوں نے کس طرح اسی کربلا کے میدان میں داستان رقم کی ہے محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دو اشار اس منقبت کے ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ ان شاء اللہ آس طرح رنگو شاپ گلش پا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرکنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نیزوں کی نوکوں پر سب شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا فرزندان امام حسین کے اس محارمے نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے ابن ساد نے اعتراف کیا کہ اگر فرید کاریوں سے کام نہ لیا جاتا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر برباد کر لیتا ذرا کمپیرزن دیکھیں بیاسی ہیں اور سامنے 22 ہزار کا لشکر ہے یہ لڑنے نہیں آئے اور وہ لشکر نیزوں سے تلواروں سے گھوڑوں سے لیس ہے مگر جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے یعنی اہل بیت اتھار کے نوجوان تو لگتا تھا کہ الہی آ رہا ہے ایک ایک ہنر مند جو تھا ان کا ان کے سامنے کٹ کٹ کر گرنے لگا اب حضرت علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نور نظر کی باری آتی ہے جب انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی عجیب وقت ہے کہ چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے جس کی کوئی چیز ایسی کوئی ہٹ ایسی نہ کی جو پوری نہ کی جاتی اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان جمیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا اور ان کے اپنے اسلح اپنے دستے مبارک سے لگایا تلوار حمائل کی اور پھر جگمگاتا ہوا چراغ بھی۔ آخری سلام کر کے خیمے والوں کو میدان کی طرف جاتے ہیں اے میرے بچے اسلامی بھائیوں جب میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشتے پشتے سمن پر جلوہ آ رہا تھا تو ہر طرف ایک شور سب پڑ گیا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ امام حسین کے صاحب زادے ہیں جو چہرے میں پیارے آقا علی سلاط وسلام کے مشابہ بھی ہیں جی ہاں حضرت علی اکبر کو یہ سعادت حاصل تھی کہ نبی یہ پاک کے وہ گویا ہم شکل بھی تھے پیارے آکا سے ان کا چہرہ بھی ملتا تھا بڑے بڑے سورما ہل گئے کہ کیا امام حسین کے بیٹے کے آگے بھی ہم تلوار اٹھائیں گے مگر پھر مال و سلطنت کا جو بھوت تھا جو لالچ تھی اور موسل کی گورنری اور موسل کی حکومت کی لالچ دے کر کوفیوں نے لوگوں میں نعرے لگائے کہ کوئی جاؤ اور جا کے انہیں شہید کر کے لاؤ حضرت علی اکبر جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ شیر پڑھتے ہیں اولا بن نبی اللہ اللہ جب یہ شیر پڑا ہوگا تو کرملہ کا چپا چپا جو ہے وہ لڑس گیا ہوگا کہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے آل نبی کی بات ہو رہی ہے اور وہ اب تلوار لیے سامنے آئے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو اب حضرت علی اکبر نے ایک نارا بلند کیا کہ تم میں جو سب سے بڑا بہادر میرے سامنے لاؤ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ ان کے سامنے آئے حضرت علی اکبر خود ہی ان کے لشکر میں گز گئے جس طرح جاتے لاشوں کے لاشے لگا دیتے مگر تین دن سے پیاسے تھے, تھے تھک گئے چہرے پر غبار ہے تھکے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس امام حسین کے پاس آکر عرض کرتے ہیں یا اب اتا اے میرے والد بہت پیاس لگی ہے غلبہ کیا ہے تین دن سے بھوکا ہوں پیاسا ہوں بابا جان کچھ کترے پانی کے دے دیجیے تاکہ پھر لڑائی لڑ سکوں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک انگلی جو ہے علی اکبر رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالی کچھ دلاسا ہوا پھر تلوار لے کر آگے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں پھر کوئی مبارک بھیجو پھر کوئی میرے مقابل بھیجو اب بھی کسی کی ہمت نہیں ہے بڑے تانے دیے بڑے بڑے بہادروں نے کہ تم ایک نوجوان سے نہیں لڑ سکتے مگر اب اب علی اکبر رضی اللہ ہوتا جب میدان میں گئے پھر پشتوں کے پشتے لگا دیے تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے کہتے بابا جان اب بڑی پیاس لگی ہے اب بالکل صبر نہیں ہو رہا تو حضرت امام حسین نے کیا کہا اے میرے بیٹے حوض سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے دستے مصطفا سے وہ جام ملے گا جس کی لذت کا تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے یہ سن کر حضرت علی اکبر پیاسے مغرب خوشی خوشی پھر میدان کی طرف جاتے ہیں اور آخر کار زخموں سے چور چور ہو کر جب ان ظالموں نے کئی طرف سے ان پر حملہ کیا تو حضرت علی اکبر کی شہادت بھی ہو گئی ایک ننے مننے سوار بھی ایک ننے مننے اس قافلے کے رکن بھی تھے جو حضرت علی ازبر ہے امام حسین کے چھوٹے صاحبزادے بہت چھوٹی عمر ہے دودھ پیتے کی عمر ہے مگر کی بھی شہادت ہوئی وہ کیسے ہوئی وہ کس نہر کے کنارے ہوئی جی ہاں نہر فرات کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا کربلا قدم با قدم میں اب ہمیں جانا ہے نہر فرات اور دیکھنا ہے اس پانی کو کہ جس سے جانور تو پی سکتے تھے چرند اور پرند بھی پی سکتے تھے مگر نوازہ رسول کو اہل بیتے اتحار کو ان کے خاندان کو ایک گوٹ پینے کی اجازت نہ تھی اور جب علی ازغر کو چھوٹے سے نمبدنی منڈے کو امام حسین نہر فرات کے کنارے کچھ پانی پلانے لے گئے اور کوفیوں سے یزیدوں سے گزارش کی کہ کچھ تو اسے پانی پینے تو یہ لڑنے نہیں آیا تو ان ظالموں نے کیا کیا نہر فراط کے کنارے جا کر آپ کو وہ بتائیں گے کلو الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم جا رہے نہر فراط دنیا میں بڑے آ, یوں سمجھیے کہ نہریں ہیں بڑے آبشار ہیں بڑے پانی کے ذخائر ہیں اس کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے تازگی جی ملتی ہے مگر نہر فرات یہ وہ نہر ہے جب سے اس کے بارے میں سنا ہے اس نہر پر افسوس ہوتا ہے اس پانی پر یوں سمجھیے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کے قریب تھے نواز رسول قریب تھے اہل بیتے اتھار کے یہ پیارے پیارے شخصیات مگر اس کی بوند بھی نہ پی سکے اس کا گونڈ بھی نہ پی سکے اور پیاسے ہی دنیا سے چلے گئے یقیناً نہر فرات کے کنارے جا کر آپ کو کچھ واقعات بیان کرنے ہیں حضرت علی گڑھ کی شہادت کیسے ہوئی وہ بیان کرنی ہے لیکن ہم نے بھی نیت کی ہے کہ جب ہمارے امام نے یہاں کا پانی نہیں پیا اہل بیتے کے لوگوں نے یہ پانی نہیں پیا تو ہم بھی یہاں کے پانی کو نہیں پئیں گے ان پانی پیئیں گے اللہ نے چاہتا تو نبی پاک کے ہاتھوں جامع کوثر پیئیں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ سلو حمید صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں کربلا میں موجود ہیں نہر فرات کے کنارے ہیں یہاں لوگوں نے تو اچھا لگتا ہے اس کو تفریح گاہ بنا دیا ہے لیکن یہ تفریح کا مقام نہیں یہ عبرت کی جگہ ہے حضرت علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے اور اب حضرت ابام رضی اللہ عنہ کے چھوٹے فضل حضرت علی ازگر جو ابھی کم سن ہے شیرخار ہے دودھ پیتے ہیں پیاس سے بےتاب ہیں شدت تش ندی سے تڑپ رہے ہیں ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے اس چھوٹے بچے کی خشک نندی زبان باہر آتی ہے اور بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں کبھی ماں کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کی سوکھی ان کو اپنی سوخی زبان دکھاتے ہیں نادان بچہ کیا جانتا کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے ماں کا دل اس بے سے پاش پاش ہوا جاتا ہے کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ تو ہر چیز لا کر دیا کرتے ہیں میری اس بے میں بھی مجھے پانی ضرور پلائیں گے چھوٹے بچے کی بے تابی دیکھی نہ گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ نے حضرت امام سے عرض کیا اس ننی سی جان کی بےتابی اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اس کو گود میں دے جائیے اور ان ظالمان سنگ دل کو دکھائیے شاید ان کو اس پر رحم آ جائے اس کو چند کترے دے دیں گے یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے اس سے کیا دشمنی ہے امام علی بقام نے اس چھوٹے سے نور نظر کو سینے سے لگایا دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کمبا تو تمہاری بےرہمی اور تمہاری جفا کشی کے آگے مکر چکا ہوں یہ شیخ شیرخوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے اس کی بےتابی دیکھو کچھ بھی رحم کا شائبہ ہو تو اس کا حلق تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ دے دو نہر فراخ سے ایک گھونٹ مانگا تھا میرے امام نے سید علی ازغر رضی اللہ عنہ لوگ کو گود میں لے کر گئے تھے دفاع سنگ دلوں کو اس پر بھی کوئی اثر نہ ہوا ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا بجائے پانی کے ایک بدمخ تیر بارہ جو حضرت علی ازہر کا حلق چھینکتا ہوا امام کے بازو میں بیٹھ گیا امام نے وہ تیر کھینچا بچے نے تڑپ کر جان دے دی باپ کی گوت سے ایک نور کا پتلا لیٹا ہوا ہے خون میں نہا رہا ہے اہل خیمہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا رونا بند ہو گیا ہے شاید سکون مل گیا ہے پانی مل گیا ہے اب رونے کی آواز نہیں آ رہی اے میرے بیٹو اسلامی بھائی جب خیمے میں لائے تو ماں نے بھی دیکھا کہ اب سکون ہے اطمینان ہے اب ہلنا جلنا نہیں ہے لگتا ہے پانی سے سیراب ہو گئے ہیں نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی امام عالی مقام نے خیمے والوں کو کیا کہا کہ یہ بھی شاقی کوثر کے جامع رحمت و کرم سے سہراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جامعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی الحمد علی ہی احسانی ہی و نبالی ہی رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے متبسلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکا بھی حیرت میں آ گیا ہوگا قرآن پاک کی ایک آیت کا جز ہے انی آلم مالا یعنی مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے آپ کو یاد ہوگا میٹھے اسلامی بھائی حضرت یادم علیہ کو جب نے اپنا خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا مولا تو اس کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرے گا تو اللہ نے فرمایا تھا ما لاتم یعنی میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے یہ اسی آدم کی اولاد نے وہ قربانی زمین پر دی کہ فرشتوں کو بھی ناز آ گیا ہم یہاں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت کے دن پیاسا مت رکھیو امام حسین کے نانا جان کے ہاتھوں ہمیں جامع کوسر ضرور عطا کیجیے آئیے اعلیٰ حضرت کی اس دعا سے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام اہل سنت نے کیا پیارے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کتنی پیاری التجا کی ہے یا پیاس سے جود و عطا کا ساتھ ہو, ساعت ہو یا محسلے سے کے بد نام محبوب دی کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو جیسے جیسے مدیشن کے ناظرین یہ واقعہ پڑھتے جا رہے ہیں آپ کو سناتے جا رہے ہیں کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے تو ان ظالموں کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہ نواسے ہیں جب ان کو پیاس لگتی تھی تو نبی پاک اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے اور آج ان نواسوں کو پانی پینا ہے مگر ان ظالموں نے دودھ پانی نہ دیا یہ کیسی ظلم اور کیسی شکاوت کی داستان ہے حالانکہ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے مگر لالچ مال کی لالچ اقتدار کی لالچ یہ بڑی بری چیز ہے اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے آپ کو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ کرے کہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاط السلام کی اہل بیت اور صحابہ کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے سلسلہ جاری ہے کربلا کربلا قدم بقدم قربلا قربلا کے کو سلام کرملہ کدم بکم تو مولانا حسن رضا خان صاحب اسی فرات کے کنارے پر جو یہ واقعہ ہوا اس کو کس درد بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں خوش خاک ہو جا کھوک میں مل جا کھوکھے لے مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت تیری قدرت تک نک سے رام ہو تیری قدرت جانور بھی آپ سے شیر ہو پیاس کی شیر میں تڑپے بے زبان اہل بیت پیاس کی شیر میں تڑپے بے زبان اہل بیت اور گھر لٹانا جگہ دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا خان اہل دے جان عالم ہو فدا اے کان دانے اہل کلو ولل حریف